خون رسول سرح انفال کی آیت نمبر ستائیس میں اللہ تعالی یہ حکم دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں آپس میں ایک دوسرے پر اس میں خیانت مت کرو ان حقوق میں خیانت مت کرو خیانت کے مطلب یہ ہیں کہ بالکل ادا ہی نہیں کرتا نماز پڑھتا ہی نہیں ہے سلام بھی نہیں کرتا کسی کو نماز اللہ کا حق ہے سلام مسلمانوں کا حق ہے نہیں دوسرے کو قرض لیا ہے ادا نہیں کرتا دوبارہ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدھا تو کرتا ہے لیکن بہت گڑبڑ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے ساڑھے تیرہ منٹ میں بیس رکا ترائی پڑتا ہے اور پوچھو تو یہ کہتا ہے کہ ہم پرانے ڈرائیور ہیں آپ نئے مسلمان ہو پرانا ڈرائیور جو ہے اس کو راستوں کا پتا ہوتا ہے نا گاڑی تیز چلاتا ہے اور آپ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے آپ لوگوں کو تیز نماز پڑھنی نہیں آتی ماشاءاللہ اللہ شان نے دیکھو کتنی اچھی طرح سبق پڑھایا اسے نیا مسلمان اور پرانا مسلمان ڈرائیور تو گاڑی چلاتا ہے نا نماز کو دو آدمی چلاتا نہیں نماز تو پڑھتا ہے لیکن کیا, کیا جائے شیتان بھی بہت بڑا مولوی ہے نا عجیب اجیب سبق لوگوں کو سکھاتا ہے اللہ معاف فرمائے اس آیت میں اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں اور بندوں کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی نہ کریں پورا ادا کریں اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر اٹھائیس اس میں اللہ جل جلال یہ فرما رہے ہیں کہ جان لو اس بات کو کہ آپ کی مال و دولت اور آپ کے بال بچے یہ سب فتنہ ہیں فتنے کے بہت سارے معنی ہیں فتنے کا ایک معنی ہے امتحان آزمائش فتنے کے ایک اور معنی ہے عذاب تو پہلے معنی کا مطلب یہ ہے یہ جو مال و دولت ہے اور یہ جو بال بچے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک امتحان ہے اس زیان خانے میں امتحان ہے زندگی یہ زندگی پوری کی پوری امتحان ہے آزمائش ہے آپ کیسے یہ زندگی گزارتے ہیں یہ ایک امتحان ہے کسی سے پوچھا گیا زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کام کون سا ہے تو اس نے جواب دیا زندگی گزارنا زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کام زندگی گزارنا ہے یہ زندگی اگر آپ اچھی طرح گزاریں گے تو جنت ہے ناؤ باللہ اللہ کی پنا غلط طریقے سے کوئی گزارے گا تو دوزخ ہے تو یہ بال بچے بھی اسی زندگی کا حصہ ہیں نا یہ تو آزمائش والی بات گئی دوسرے جو مانے ہیں عذاب تو اس کا کیا مطلب ہے یہ بال بچے یہ بیوی اور یہ بیٹے بیٹیاں یہ عذاب ہے جواب اس کا یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ بال بچے یہ مال و دولت عذاب کا سبب بن جاتے ہیں مال و دولت کو اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو یہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے بال بچوں کی اگر صحیح تربیت نہیں کی جائے گی ان کو دینی تعلیم و تربیت نہیں دی جائے گی ان کی اخلاقی تربیت نہیں کی جائے گی تو وہ انسان کی شکل میں شیطان بنیں گے شیطان آپ بہت بڑے حاجی ہیں نمازی ہیں دنیا سے آپ گزر جائیں گے آپ کے بچے جو ہیں دنیا میں موجود ہر قسم کی ناؤز بلّہ شیتانیاں کریں گے یہ بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے آپ بھی اس لیے کہ آپ نے ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی اللہ اکبر کبیرہ اس لیے اللہ تعالیٰ جو مال و دولت ہمیں دیتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ حلال طریقے سے کمانی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اسے صحیح جگہ میں خرچ کرنا چاہیے بال بچوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ اتنی بڑی بڑی رشوتیں لیتے ہیں اتنا ظلم لوگوں پر کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ کروڑوں میں کھیلنے والے لوگوں کے گھروں میں ایسی ایسی بیماریاں ہیں صرف ایک مرتبہ ہسپتال میں داخل کرنے اور وہاں سے فارغ کرنے میں کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں جیسے گند آئی تھی اسی طرح گند چلی گئی لیکن حساب کتاب لکھ دیا گیا یا نہیں یہ جو بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں نا ان کا خرچہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ایک دن میں ایک دن میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ایک دن میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کہاں خرچ کرتے ہیں شیطانی کاموں میں خرچ کرتے ہیں。اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اللہ تعالی ہماری سمت کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو سدارے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اگر آپ شہروں میں چلے جائیں گے نا تو آپ وہاں کے حالات کو دیکھ کر پریشان رہ جائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں پڑوس میں کھانے کے لیے لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے لیکن مالدار صاحب جو ہے رات کو اپنے بال بچوں کو گاڑی میں ڈال کے شہر میں نکل جاتے اور ایک ایک وقت کا کھانا بیس بیس ہزار تیس تیس ہزار روپے کا ہوتا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں مطلب یہ کہ مسلمان اس طرح نہیں ہوتا یہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو صحیح کر لے اس مال و دولت کی وجہ سے ان بال بچوں کی وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی پناہ کہیں آپ کو جہنم نہ جانا پڑ جائے اور دوسری طرف اگر آپ مال و دولت کو صحیح خرچ کریں گے بال بچوں کی صحیح پرورش اور صحیح تعلیم و تربیت کریں گے وہ ان اللہ اندہ اجرن عظیم اس بات کو جان لو کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ثواب ہے بہت بڑا بدلہ ہے اس کا مال اور اولاد کی محبت اگر صحیح طریقے سے ہو تو آپ کو جنت لے جائے گی مال و اولاد کی محبت اگر غلط طریقے سے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے یہ دو زخم میں جانے کا سبب ہے جہنم میں جانے کا سبب ہے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے لمو جان لو انما اموال و اولادم کہ آپ کی مال و دولت اور آپ کے بال بچے امتحان ہیں یا عذاب ہیں وہ اللہ آئندہ عجر نعویم اور اس بات کو بھی جان لو کہ اگر صحیح طریقے سے مال و دولت کو استعمال کیا کمایا اور بال بچوں کی صحیح پرورش کی تو جنت ہے